ابھی تک یہ تھا کہ شفو میں حضرت محمد مصفٰ صلی اللہ وسلم کی سے لے کر کہ اللہ میں تجے سے سوال کرتا حضرت محمد صلی اللہ وسلم کی کا اور اصالت کا واسطہ حضرت علی السلام کی شجاعت بہادری اور آپ کی صحافت کے واسطہ حضرت حجرت قبر السلام علیہ السلام کی ذات گرامی اور آپ کی سچائی اور آپ کی صحافت کا واسطہ